بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہؤ جو آمان لائے اور اپنی رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں